بسمان رحیم سامع نے کرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کے یہودیوں نے کہا تھا ہم نے مسلمان عورتوں کو جادو کر دیا ہے اب کسی کے گھر بیٹھو نہیں اب کسی کے گھر بیٹھا اور صدیق انواد ہے دے سناؤ تم نے اسلام کی کیا حکمت ہے سوار کی لوگوں نے یہودیوں نے پڑھ دیا مسلمان ماں بج ہو گئی کسی کے گھر بیٹا نہیں ہوگا آسمان والے نے ندھا دی اور مسلمانوں خوش ہو جاؤ میں نے صدیق کے گھر مناسب پیدا کر دیا پیدا ہوا عبداللہ اللہ لوگوں کو پتا چلا ماں کے گھر سبیر کے گھر بیٹھا ہوا اٹھاؤ اے اور دبا دوا اٹھا کے نبی کے پاس لا اور اس کی کیا قسمت کا کہنا اس کے نصیبے کا کیا کہنا نبی نے اس کو اپنی اردو سے مبارک میں رکھا اس کے لب چوں میں اس کا ماٹا چوبا کہا زبیر اس کا نام کیا رکھا تھا نوم محمد نے رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا ہے نان بھی محمد عربی نے رکھا سرور قاعدہ خوش ہوئے فرمایا عبداللہ اللہ زبیر مسلمانوں کے لیے خوشی کا پیغام لے کیا رہا. مسلمانوں کے لیے حق و صداقت کی نشانی بن گیا چھوٹا آدمی ہے بہادر موڑ کا بہادر بیٹا بہادر باپ کا بیٹا بہادر ماں کا بیٹا بہادر دادی کا توتا ایسی دادی کسی کو نہ ملی ایسا نامہ کسی کو نہ ملا ایسی ماں کسی کو نہ ملی ایسا باپ کسی کو نہ ملی بات کی بہادری کا یہ تھا کہ کائنات کے امام نے جب یہودیوں کی سازش کا سنو اور کہا کون ہے جو محمد کے دروازے پہ پہرا دیں آسمان کے فرشتے اس کے دروازے پہ پہرا دے, دے؟ کون تھا گھر اٹھ کے کھڑے ہوئے رسول اللہ میرے سیتے گی جیت دنیا کی کوئی طاقت آپ کی طرف پیاری نظر کر کے نہیں دیکھ سکتی پہرا دیا صبح جمرین امید انہوں نے کی کیا لے کے آئے ولہ ہوا آپ سے مکمل ملوں گا کی رات زبیر نے پہرہ دیا اور آئندہ پہرہ رب نے اپنے ذمے دے لیا اس کو کیا ملا کہا زبیر ان کی جنا دو ایک رات کو انہیں محمد کے دروازے پہ پہرہ دیا جبریل نے آ کے مجھے خبر دی آج ہی سے تیرے محل پہ جنت کے فرشتے پہرہ دینے لگے ہیں اور میں وہ اثر ماں بوڑی ہو چکی ستر سال سے زیادہ ہو دا. ماں کی عمر کتنی ستر سال بیٹے کی شجاعت اور ماں کی بھاری گلبہ ہو گیا مخالفوں کا بیٹا اپنی ماں کے پاس آیا آپ کے لاہ دشمن کا گلبہ ہو گیا ہے آخری وقت ہے مجھے ڈر ہے دشمن مجھ پہ قابو کر کے میری لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اے دیکھ رہا جھکنے کے لیے تیار ماں کیا کروں ماں بھی صدیق کی بیٹی کہا اگر حق کے لیے لڑ رہا ہے تو کٹنا گوارا کر لے جھکنا گوارا نہ کرنا کہا ماں لاش ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے کہا بکری کے بچے کو ذمہ کرنے کے بعد اس کا قیمو بھی کر لے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے کوئی بات نہیں بےجگری سے لڑتا ہوا شہید ہوا مخالفوں نے لاش کو کب کے کنگرے پر دیتا ماں خبر ملتی ہے یہ محمد کے گھرانے کی اور سے وار نہیں ماتم کرنے والی باندھ بکھیرنے والی سینے کے ہاتھ مارنے والی ماں تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا کا للہ ہے وہ انہراجن کوئی بات نہیں میرا بھی وقت آئے گا بیٹے سے ملاقات ہو جائے گی مقابلوں کو پتہ چلا وہاں پر اثر ہی نہیں ہوگا موقع کہنے اپنا کو پکڑ کے نہ ہو اور اسے اس گزارو جس آدھار پہ اس کا بیٹا خوبی پہ لگتا ہو کوئی ماں دیکھ سکتی ہے اپنے بیٹے کی لاسٹ کو لاسٹ بھی جب کفن سے جھکی ہوئی نہ ہو بے گوروں کفن لکھی ہوئی ڈرامہ سمجھا لوگ جب پکا ہو گیا آنے سے انکار کر دے کہا بڑیا के کو لینے کے لیے آئے کہا کیوں لینے کے لیے آئے ہو کہا تیرا بیٹا سولی پہ لگا ہوا اس کو دکھانے کے لیے آئے بڑیا نے اپنی لاٹھی اٹھائی کہا چلو میں چلتی ہوں لوگ چلو آئے بربر کائنات کے گھرانے کی اور کوئی انہوں نے سوچا نظر جکا کے گزر جائے پہلو بچا کے گزر جائے اپنے بیٹے کی لاش کے سامنے پہنچی اپنی لاٹھی دیکھ کے اپنے بیٹے کو محبت سے دیکھتے رہی لوگوں نے دیکھا کہ آنکھوں میں آتی بھی نہیں کہاں بڑھیا کیا دیکھتی ہوں کہاں دیکھتی ہوں میرا بیٹا زندہ تھا تب بھی شاستار تھا مرا ہوا ہے تب بھی پوچھے اونچا ہے مرنے کے بعد اوپر کھڑا ہے ایسے تو صحیح مرافر دکھ رہا ہے کے بعد بھی میرے دیکھے کسا ساتھ ہی نے یو ٹیوب کو سپنایا گیا اس نے کہا جس ماں نے عبداللہ اللہ نے سبیر کو چڑھا اس ماں کو دنیا کی کوئی طاقت چکست نہیں دے سکتی بگولی آدمی تو, تم نے تو حسین کے وہ نتیجے لکھے ہیں اس طرح حسین کو معاذ اللہ معاذ اللہ تم نے توہین کی تم نے تو عالفاد میں امام الرحلہ نے مقاتم القال میں مارکا کرب و بلا میں جو کتابیں لکھی ان کتابوں میں تم نے حسین کو ایک رونگو ثابت کیا تم نے تو کہا حسین سن کو دیکھ کر رو رہا, رہا خدا کا خوف کرو اور بابا نبی نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرانا سیکھا ہے رونا نہیں سیکھا اس عبد اللہ حجی خدا ہے حسین نہ جاؤ حکومت کی خواہشات سن لو میں مکے کی حکومت تمہارے سپرد کر کے تمہارے مکنی کی حیثیت سے رہنے کے لیے تیار ہوں مکے مکہ چھوڑ کے کوپے میں نہ جائے کوپی لا جی کوپے سے لوگ باقی توقع رکھی جا سکتی عبد اللہ ابن اباد نے بھی روکا عبد اللہ ابن عمر نے بھی روکا عبداللہ اللہ کہا جانے ہی ہے تو پہلے کسی کافی کروا اپنے تایا کے بیٹے اپنے کیا کروں دانا نے باغ سے کپڑے دانا نے باغ بار سے کپڑے کل فروخت کر سکھرے پڑے ہیں سینکڑوں انواں میرے لیے بات چھوڑتا ہوں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کو بھی ذرا بیان کر دو چھوڑوں تو کس کو چھوڑوں بیان کروں تو کس کو اور انسانی پیچھے بندوق پکڑے کھڑا کہ ذرا دیر کر میں چلا دوں گا کہاں اپنے پڑے آ کے دیکھے اجرت علی کے تین بڑے بھائی چوتھے حضرت علی باتیں گے اب میں کہاں سے شروع کیا بھائی سجینت اگر ملنی تھی تو سب سے بڑے بیٹے کو ملتی اگر باپ کی طرف سے ملنی تھی اگر دماز کی وجہ سے ملنی تھی تو اس کو ملنی چاہیے تھی جس جو بہرا دماز تھا اگر اس وجہ سے حقدار کے ابو طالب کے بیٹے کے بڑے بیٹے کو اخبار ہونا چاہیے تھا بڑا زیادہ اخبار ہوتا ہے اگر اس وجہ سے کہ رسول کے چچے کا بیٹا تھا تو رسول کے اور بھی چچے کے بیٹے بھاگے بیٹے کا لوگ ہے تیرے باپ چل کر کراتے ہیں کون فلم اکڑا ہوئے سن یہ وہ کئی لانگ ہیں جنہوں نے خود میرے باپ کو مارا اور خود معتم کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے باپ کو مارا میرے باپ کو یہ کے کا نہیں مارا میرے باپ کو مارا ہے تو کنویں کے شیروں نے مارا ہے کیا یہ تمہارے امام نے معصوم چوک ہے انہوں کی رواج ملا بھی نہیں اور کتاب کسی سننے کی نہیں کتاب سیا مور نے کی آپ ہم کا تلا میرے باپ کے قاتل شامل نہیں میرے باپ کے قاتل خوفا کے شیعہ انہوں نے مارا ہے انہوں نے بلایا انہوں نے دھوکہ دیا انہوں نے بے حفائی کی انہوں نے ساتھ چھوڑا آپ ہی کر اپنے میرے باپ کی گردن کاٹنے کے لیے تلواریں دیکھنے کے لائے آج محرم کے ایام میں خدا کا خوف کرو اپنے مالو کو کہو پہلے ہمارے لیے متعین کرو کہ حسین کے ساتھ ان کون ہے اگر معتم کرنا ہے تو ان کا کیا جائے بہت <تص> افسوس کی بات نام لیتے ہو کتل حسین کا نام لیتے ہو واقعہ کربلا کا اور دونوں سان تاج ہوتے ہوئے لوگوں کے ہلا جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اس واقعے میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں لیا بلکہ جو حسین کے حامی حمایتی اور حسین کو بچانے والے تھے اب سوچا اور تاریخ کے حقائق کو تبدیل کر دیا گیا اور واقعے کے بعد ایک مذہب ایک مطلب ایک لوگ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اس طرح کہ اب وہ قیامت تک کبھی اکٹھی نہیں ہو ہوا کیا ہے جنا میری آخری بات پر توجہ فرق جو ہے کہ اختلاف کے ختم کرنے کے لیے خدا عمل عالم نے مغلوں کو جب حکم دیا Look at you.